الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اعلا آلک و اصحابکا نور اللہ درخت کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کا بیان درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہو یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو گئے درخت ہوا گھاس ہوئی دیوار ہوئی اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہو تو یہ سب خشک ہو جانے سے کیا ہو جائیں گے پاک ہو جائیں گے جب کہ یہ زمین سے جڑی ہوئی اور اینٹ جڑی ہوئی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ اب اس کو کیا کرنا پڑے گا دھونا پڑے گا اتنی دیر تک دھوئے کہ نجاست چلی جانے کا گمان غالب ہو جائے یوں درخت یا گھاس سوکھنے کے پیشتر ابھی درخت یا گھاس سوکھا نہیں ہے تر ہے نہ چیز اس پہ لگ گئی تھی نجاست پڑ گئی تھی اور اس کی وجہ سے ابھی تک تر ہے سوکھنے سے پہلے پہلے اس کو کاٹ لیا تو اب کیا کرنا پڑے گا طہارت کے لیے اس کو دھونا پڑے گا شہد ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ جتنا شہد ہے مثلا ایک کلو ہے تو ایک کلو سے زیادہ سوا کلو ڈیڑھ کلو اس میں پانی ڈال دیں پانی ڈال کر پھر اس کو جوش دے پکائے جب جوش آ جائے پانی میں اور جتنا شہد تھا اتنا ہی ہو جائے یعنی پانی سارا کا سارا گویا جا جل جائے تو یہ ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ عمل کریں شہد جو گا وہ پاک ہو جائے گا شہد اگر ناپاک ہو جائے جتنا شہد اس میں ہے مثلا ایک کلو ہے تو اس سے زیادہ پانی مثلاً سوا کلو دونوں کو ملا دیں اور اس کو پکائیں اور پھر جوش اتنا پکائے کہ جوش مارنے لگے تو اتنا جوش مارے اتنا جوش مارے کہ پانی جو وہ ختم ہو جائے اور جتنا شہد تھا وہ ہوگا وہ, وہ, وہ رہ جائے یہ عمل دوسری مرتبہ کریں پھر اسی کو تیسری مرتبہ کریں تیسری مرتبہ جب اس طرح جو جوش دے کر پکا لیں گے پانی ختم ہو جائے صرف شہد رہ جائے تو اب وہ شہد پاک ہو جائے گا اسی طرح ناپاک تیل کے پاک کرنے کا طریقہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے یہ چار پانچ طریقے ناپاک تیل کو یا گھی کو پاک کرنے کے یا اس طرح کی اشیاء جو ہوتی ہے ان کو پاک کرنے کے کہ اس میں اتنا ہی پانی ڈال کر خوب ہلا مثلاً دو کلو تیل تھا ناپاک ہو گیا اس میں بچے نے پیشاب کر دیا یا خون کا کوئی کترا گر گیا زخم کی وجہ سے خون کا کترا تھا اس میں گر گیا سارا کا سارا تیل ناپاک ہو گیا اب دو کلو تیل تھا تو اس میں دو کلو کیا ملا دیں گے پانی ملا دیں گے پانی ملا کر پھر اس کو کیا کریں گے خوب ہلا اچھی طرح ہلانے کے بعد پھر کیا کریں گے اب جب آپ نے ہلا لیا تو پانی نیچے چلا جائے گا تیل اوپر آ جائے گا اوپر سے تیل نکال لیں سارا کا سارا کسی دوسرے برتن میں اور پانی کیا کر دیں گے پھینک دیں یہی عمل مزید دو مرتبہ کرے کل تین مرتبہ تیسری مرتبہ کرنے کے بعد جب آپ تیل نکال لیں گے تو وہ تیل کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا اچھا یوں بھی کر سکتے ہیں آپ کہ اس برتن میں نیچے سوراخ کر دیں ہلانے سے پہلے نہیں ہلانے کے بعد ہلانے سے پہلے کریں گے تو سارا کا سارا پانی نکل جائے گا ہلانے کے بعد آپ اچھی طرح سے احتیاط کے ساتھ اس برتن کے نیچے سے سوراخ کر دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چھوٹا سا سوراخ کریں گے تو تیل نہیں نکلے گا پانی سارا کا نکل جائے گا یہی عمل تین مرتبہ کر لیں ہلا کر نیچے سے سوراخ کر کر نکال دے پانی اس طرح کا بھی سوراخ کر سکتے ہیں اس میں ڈھکنا لگا دے اور اس کا ڈھکنا پھر کھول دیں تین مرتبہ یہ کر لیں تو تین مرتبہ جب آپ نے پانی کو نکال دیا خا سوراخ کے ذریعے خا تیل کو الہدا کر کر دونوں صورتوں میں وہ تیل پاک ہو جائے گا یوں بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اتنا ہی پانی ڈال کر اس تیل کو پکائیں یہ کون سا طریقہ ہو جائے گا تیسرا طریقہ ہو جائے گا اتنا ہی پانی مثلا دو کلو تیل نہ پاکتا اس میں دو کلو پانی آپ نے ڈال دیا اور اس کو آپ کیا کر رہے ہیں پکا رہے ہیں اتنا پکائیں کہ پانی جل جائے اور صرف کیا رہ جائے تیل رہ جائے ایسا ہی تین دفعہ کر لیں وہ تیل جو گا وہ پاک ہو جائے گا کتنے ہو گیا طریقہ تین ہو ہوگا چوتھا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پاک تیل یا پانی پاک تیل لے لے یا پانی لے لیں دوسرے برتن میں رکھ کر اس ناپاک اور اس پاک دونوں کی دھار ملا کر اوپر سے گرائے پاک تیل کسی پانی میں رکھ دیں یا کسی پاک تیل رکھ دیں یا پانی رکھ دیں رکھ دیا آپ نے اب آپ نے ایک برتن لیا اس میں ناپاک اور پاک تیل اس طرح مطلب کیا کہ دونوں کی ملا کر اوپر سے گرائے یعنی گویا کہ اس ہاتھ میں یا ایک اسلامی بھائی پاک برتن لے لے پاک لے لے اور دوسرا اسلامی ناپاک لے لے اور دونوں اس کی دھار گرائیں. اس برتن میں جو آپ نے نیچے رکھا ہوا ہے یہ دھار اس طرح گرائے کہ دونوں بیک وقت ساتھ گرے آگے پیچھے نہ اور درمیانے دھار دھار گرنے کے دوران کسی بھی طرف سے گرنے کا سسلہ ختم نہ ہو جائے یہ پاک تیل جو گرا رہا ہے اس کی دھار بھی مسلسل گرتی رہے اس طرف سے بھی اور یہ جو ناپاک تیل ہے اس کی دھار بھی مسلسل گرتی رہے دونوں بیک وقت گرتی رہے گرتی رہے, گرتی رہے گرتی رہے جب یہ مغل ختم ہو جائے پاک ہو جائے گا دھار ملا کر اوپر سے گرائے مگر اس میں یہ ضرور خیال رکھے کہ ناپاک کی دھار اس کی دھار سے کسی وقت جدا نہ ہو اس برتن میں کوئی خطرہ ناپاک کا پہلے سے پہنچا نہ بعد میں نہ پہلے ناپاک قطرہ پہنچے نہ بعد میں ورنہ پھر کیا ہو جائے گا اور پھر سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا یہ تھوڑا پیچیدہ اور مشکل ہے پیچھے جو تین طریقے دیے گئے وہ اس کی نسبت آسان ہے یہ ایک چوتھا طریقہ ہے اسی طرح بہتی ہوئی عام چیزیں جیسے گھی ہو گیا ان کو پاک کرنے کے بھی یہی طریقے چار ہیں اور اگر گھی جمع ہو تو اسے پگھلا لے پگلا کر انہیں چار طریقوں سے اس کو کیا کر لیں پاک کر لیں ایک طریقہ اور بھی ہے ان سب کو پاک کرنے کا پانچواں طریقہ یہ بھی مشکل ہے پیچیدہ ہے وہ یہ ہے کہ پرنالے کے نیچے کوئی برتن رکھے وہ جیسے آپ دونوں دھارے گرا رہے تھے نا اب ایک پرنالے کے نیچے آپ کوئی برتن رکھ دیں اور چھت پر سے اسی جنس کی پاک چیز اب اسی جنس کی مطلب کوئی بھی پاک چیز جو بہنے والی ہو تیل ہے یا پانی ہے جو بھی ہے اس کے ساتھ ملا کر کیا کر دیں گے بہائیں اس طرح بہیں کے پرنالے سے دونوں دھارے ایک برتن یہ والا ایک برتن یہ والا دونوں دھارے کیا کریں ایک ساتھ ہو کر اس برتن میں جو پرنالے کے نیچے رکھا وہ اس میں گرے یہ سلسلہ جب ختم ہو جائے گا بہنے کا تو وہ سارا کا سارا تیل کیا ہو جائے گا یا گھی جو بھی آپ پاک کر رہے ہو پاک ہو جائے گا چھٹا طریقہ اسی جنس یا پانی سے لیں والنے سے محرت چولا نہیں ہے والد لینے سے محرط پانی کا ابل پڑنا ہے بہ جانا ہے یہ کتنے طریقے بیان کیے گئے چھ طریقے بیان کیے گئے چھ میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے پہلے تین بہت آسان ہیں اور بقیہ آخر کے تین قدرے مشکل ہیں اور ان میں بیچ وال نے تو بہت زیادہ مشکل ہیں آخر جو چھٹا ہے وہ قدرے آسان ہے لیکن پہلے کے تین جو بنسبت دوسرے تین کے بہت آسان اس کپڑے پر نجاست لگی اور آپ کا غالب گمان ہے کہ اگر میں اس کو بتا دوں گا تو یہ پاک کر لے گا اب اس کو بتا دینا کیا ہے واجب ہے امر المنکر ایک صورت یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ میں اس کو فلاں چیز کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ کر لے گا یا فلاں چیز جو گناہ کا کام ہے اس کو بتاؤں گا تو یہ نہیں کرے گا اس میں مبتلا ہے تو اس وقت اس صورت میں اس کو بتا دینا امر بالمعروف اور منکر کرنا واجب ہے کافروں کے کپڑوں کے بارے میں کیا حکم اس کا حکم یہ ہے کہ فاسقوں کے استعمالی کپڑے وہ فاسق گناہ گاہ ہیں مسلمان لیکن ان کے استعمالی کپڑے جن کا نجیس ہونا معلوم نہیں پتہ نہیں کہ نجیس ہیں یا نہیں تو ان کو ہم کیا سمجھیں گے پاک سمجھیں گے مگر بے نمازی کے پاجامے وغیرہ میں احتیاط یہی ہے کہ رومالی پاک کر لی جائے یعنی وہ حصہ شلوار کا کہ جو مخصوص کے ساتھ چھو رہتا ہے وہ حصہ پاک کر لیا جائے کہ اکثر بے نمازی پیشاب کر کے ویسے ہی پاجامہ باندھ لیتے ہیں یہ بھی احتیاط ہے ضروری نہیں ہے اچھا یہ تھا فاسیکوں کا حکم اور کفار ان کے کپڑوں کے پاک کر لینے میں تو بہت خیال رکھنا چاہیے لیکن ناپاکی کا حکم یہاں پر بھی نہیں دیا جا رہا صرف احتیاطی حکم ہے ناپاک چیز خود ناپاک چیز ہے نا وہ خوش ہونے سے پاک نہیں ہوگی جیسے کہ گوبر ہے اگر وہ خوش ہو جائے تو وہ پاک نہیں ہو جائے گا وہ ناپاک ہی رہے گا اس پر نماز نہیں پڑھ سکتا یہ جو ہاتھ جو ہوتی ہے وہ خوبصورت بنتی ہے بات جو ہے وہ مٹی کی ہوتی ہے اور عام بارش میں جو گھاس اگ جاتی ہے اگر غالبان ہے تو اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں گھاس پر نماز پڑھ سکتی گھاس اگر خشک ہو گئی اس پر نہ جا سکتی ہے اور وہ خشک ہو گئی تو وہ کیا ہو جائے گی پاک ہو جائے گی تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر وہ گھاس خشک نہیں بھی تر ہے نجیس چیز کی وجہ سے تر ہے تو اس پر نماز نہیں ہو سکتی بلکہ اس پر کوئی ہمیں کپڑا بچھانا پڑے گا اتنا موٹا کپڑا بچھانا پڑے گا کہ اس کی نجاست کا اثر کپڑے کے اوپر ہی حصے پر ظاہر نہ ہو موٹا کپڑا دبیس کپڑا بچھانا پڑے گا جیسے کہ کارپیٹ نہیں ہے تو موٹا موٹا ایسا ورنہ اس پر ایسے ہی نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نجیس ہے خشک ہو جائے تو پھر پڑھ سکتے ہیں تو ساری کی ساری دری ناپاک نہیں ہوگی بلکہ جس حصے پر ناپاکی کی لگی ہوئی کو ناپاک قرار دے جائے گا اسی کو دھو لے بچے نے فرش پر پیشاب کر دیا فرش سوکھ گیا سوکھ گیا تو کیا اس پر نماز پڑھ سکتے پڑھ سکتے امون نماز جنازہ پارک وغیرہ پہ پڑھائی جاتی ہے امن نماز جنازہ کے باہر پارک وغیرہ ہوتے تو وہاں ادا کی جاتی ہے تو آیا جو اس پر گھاس ہوتی ہے اس کے امون نیچے گوبر وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے ہاتھ وغیرہ ہوتی ہے تو اس پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا کیسا لذیذ تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے